بسم اللہ الرحمن صحمۃ اللہ محمد و وآل محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صحیح اور صحبح البۃ الصب البشہ باقی تمام شامل خارن گرم برادر سب کو شموسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو اٹھاسی ابلیغ ایک سو تیس ہے چار اٹھاسی شروع سے لے کر دعوت شریف کے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور ایک سو تیس جو ہے اور راد کا درس نمبر ایک ہے اور راد میں ہمارا سلسلہ بعض ہم لیکن چبار میں ہے اور لا لہ نمبر اڑتالیس ہے اس مقدس لعا میں سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ الملک و لہ الحمد یہاں تک کہ توضیح ہوا ہے اور آگے یو ہی و یمی تو وح وح اللہ ہاں جی اس مقدس دعا کی تھوڑی سی آگے توضیع عالم کو کر دوں گا تو اس میں جو لغات ہیں یوں ہی یو ہی جو ہے یہ من الحیات ہے، یعنی یو ہی جو ہے حیات سے ہے اس کا مادہ اور ضد الموت اور یہ موت کا ضد ہے اپوزٹ ہے حیات اور موت موت اور زندگی یو حیات سے زندگی کے معنی میں اور موت جو ہے دنیا سے چلے جانے کے معنی میں اور یہ یوں ہی کا مادہ حیات سے ہے اور موت کا ضد ہے اس کا ترجمہ ول ضد المعت اور زندہ جو ہے مردے کا ذد ہے جس طرح حیات جو ہے موت کا ذد ہے اس طرح زندہ مردے کا ذد ہے حی جو ہے ضد کا مَضد المعت ہے یعنی حی یعنی زندہ مئی مردے کا ذد ہے اور اس کا فعل ہئی یا و حیا ہاں دونوں طرح سے پڑھا جاتا ول اردغام اکثر یعنی حیا حی پڑھنا کہتے ہیں زیادہ تر ہے اور فل جمع اے اس کے جمع پڑیں گے حیو و حوابت کے بغیر پڑھے جاتے ہیں یعنی ہئی بلا ادغغام محیا بے ادغام کے ساتھ زیادہ استعمال ہے اور اس کھیل کے جمع حیو بدون ادغام کے استعمال ہوتا ہے حیو ادغام کے بغیر ہاں جی اور المہیا الم الحیات حیات سے مفل کے وجہ پر ہے جس کو محرم ممی کہتے ہیں تقول مہیا یا مماتی یہ محظر امی میرا مر جینا میرا مرنا اور حیات سے مفعل کے وزن پر مظر ممی آتا ہے محظر میم اس محضر کو بولیں جس کے شروع میں ایک میم جو ہے حرف میم اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کے فعل کا حاصل میں شامل ہے میم شروع میں اضافہ کرتے ہیں اس کو مسجر میمی بولتے ہیں چونکہ میم شروع میں آنے کی وجہ سے ہاں یہ تو وہی مظہر ہے یہ ان کے معنی دیتا ہے اس لیے ماہیا یا موماتی میرے جینا میرا مرنا یہ معنی دیتا ہے چنانچی مہیا یا ممات یہ محدر میں ہے میرا جینا میرا مرنا اور یہ معنی اس حجی ان کا حیا سے کتاب مختار الشہ میں سے میں نے یہ لحاظ لیا اور یوم تو جو ہے از باب یو جو ہے ہاں جی یہ بھی باوی یو یوہی ہاں جی مہد حیات سے اور حئے حیا ہاں جی اور یو ہی آحیا یو ہی یہ بھی باوی فالس یو ہی بھی یا زندہ ہونے کے معنی اور یوں ہی تو یوں ہی کے معنی زندہ کرنے کے معنی زندہ کرتا ہے یا کرے گا باب فال سے باب فالس ہے اس کا مضارے ہیں جی اور یمید جو ہے باب یہ بھی فالس پھیل مضارے معلوم شیوا بعد میں ذکر غائب ہیں جی یومت وہ موت دیتا ہے یعنی یوں ہی وہ زندگی دیتا ہے وہ واہ یمی تو وہ موت دیتا ہے یوں ہی وہ یمیت یعنی وہ ذات زندگی دیتا ہے اور وہی ذات زندگی دیتا وہی ذات موت دیتا ہے واہ وایون لام تو ہوا جو ہے ضمیر ہے واحد الکر غائب کا وہ کے معنی میں ہے کبھی اس کے معنی میں آتا ہے یہاں وہ کے معنی میں حن صاب حیات زندہ یہ معنی میں لا یا موت جو ہے پھیلے مزار منفی ہے اور پھیلے ماتا یا موتوں سے مرنا موت آنا ہاں جی تو لا یا کے معنی نہیں مرتا ہے نہیں مرے گا ہاں جی اس معنی میں واہ وَا اور وہ وَا اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے محسانج اور لا یموت اور وہ ہرگز نہیں مرے گا نہیں مرتا ہے تو اس پوری جملے کا ترجمہ یوں بن جائے گا یوں و ود واہ یوں لا یموت ہاں جی اس کا تجمہ یہ بنے گا یو ہی ومید وہی ذات پاک یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کو زندگی بچتا ہے یوہی اس کا ترجمہ ہوگا یعنی وہی ذات پاک ہر شے کو زندگی بچتا ہے یوں ہی وہی امید اور موت دیتا ہے وہی ذات ہر شے کو موت دیتا ہے ہر ذیری کو زندگی بھی وہی دیتا ہے ہر ذیری کو موت بھی وہی دیتا اور ذات پاک بھی زندہ ہے وہ واہ جی اور وہ ذات پاک بھی ذات زندہ ہے وہ واہ لامود اور کبھی بھی اس سے موت نہیں آتے ہیں با بھاجین وہ ذات پاک جو ہیں بزا زندہ ہیں اس کو کسی نے زندگی حتار نہیں کیا ہے وہ وزا زندہ حیات اس کے ذاتی ہے اور بزاد زندہ ازل سے ابتر رہنے والی ذات ہے اور کبھی وہ لایامود وہ کبھی اور کبھی بھی اس سے موت نہیں آتی ہیں یہ اس کا لفظی تجربہ ہاں جی ٹینا اللہ و مقدس ذاتیوں ہی وہ امید و, و, و اللہ وہ مقدس ذات ہے کہ وہ سب کو زندگی عطا کرتا ہے اور حیات کی نعمت سے نماستہ ہے ہر شے کو جو سب سے بڑی نعمت ہے اور سب کو موت بھی وہی ذات اقدس دیتا ہے موت بھی اسی کے ہاتھ میں حیات بھی اسی کے بعد میں لیکن وہ ہمیشہ سے ہے وہ اللہ اور ہمیشہ رہے گا وہ ذات با خود بھی ذات دندہ ہے اسے کسی نے زندگی نہیں باشی اللہ کو کیونکہ وہ عجم الوجود ذات ہے اور وہ اپنی حیات میں کسی کا محتاج نہیں ہے جس جی طرح دیگر چیزوں کا محتاج نہیں ہے اللہ اپنے حیات میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ کسی بھی چیز میں کسی بھی موجود کا محتاج نہیں ہے وہ غنی ملغ ذات ہے ہاں جی یعنی اس طرح اللہ دوسرے تمام چیزوں میں علم میں قدرت میں, نریض میں، نعمتوں میں میں کسی بھی چیز میں کسی بھی موجود کا محتاج نہیں ہے سب کو نوازنے والا بھیا اللہ ہے لہٰذا اسی طرح حیات میں بھی اللہ اس کا محتاج نہیں ہے اس کی حیات میں اس کے اپن ہے وہ بزات دندہ اس کو بلتے ہیں بزات زندہ اور اسی حقیقت کو اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ان میں سے ایک جو ہے جیسے اللہ الہ اللہ الا ہوا یوں ہی و یوم اللہ کے سوا کوئی معبول ہے وہ سب کو زندگی بھاجتا ہے اور وہی سب کو موت دیتی ہے شرح آرا نمبر ایک سو میں ہے ہاں جی اللہ وہی ذات سب کو حیات دیتا ہے زندگی بادشاہ اور سب کو موت دیتا ہے تو موت دینا حیات دینا یہ اللہ کے ہاتھ اسی طرح جو سر یونت نمبر 56 میں میں ہوا یوں ہی ومیت و ل ہوا یوں و وہی ذات عطا زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتی ہے اور تم سب کو اسی کے پاس پلٹ کر جانا ہے سب کو اسی اللہ کے پاس پلٹ کر جانا ہے وہی لے ہی تر جاؤ ہیں موت بھی ہو زندگی بھی اسی نہیں دیا کوئی نہیں تھا عدم تھا اس نے زندگی دیا ابھی وہی موت دیتا ہے اسی کی طرح سب کو تم سب کو اسی طرح پلٹا پلٹا کر پلٹ کر جانا ہے وہ حضرت ابراہیم کے زمانے قرآن آیت ہے والذی لذی امی وائی ہو جی نہیں نمرود کے مقابلے میں ہاں جی ابراہیم نے اپنے رق کی مارفی کرتے ہوئے تعریف کرتے ہوئے تمجید کرتے ہوئے فرمایا اور بہت سے ہیں شعرا شعراء نمبر اکاسی میں ان دعاؤں میں سے یہ والی یوم تو و یوہی جی میرا اللہ تو وہ ذات ہے جو, جو کہ یوں تو جس نے جو مجھے موت دیتی ہے وہ یوہی جی اور وہی مجھے زندگی دیتی یعنی زندگی اور موت اسی اللہ تعالیٰ کے ذات میں میری زندگی اور موت بھی اسی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں اللہ وہ ذات ہے جو مجھے موت دیتے ہیں اور زندگی بھی وہی ذات دیتی ہیں تو قرآن عوام حقیقت کے بیان میں اب اللہ تعالیٰ جو نا اللہ تعالیٰ کے صفات بہن ہو رہے نا کہ دعا بھی یو ہی وہی اللہ زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اور وہ بھی ذات زندگی اس کے لیے کوئی موت نہیں آتا ہے یہ تو دعا میں آیا تھا امیر کبیر علیہ ہاں جی کہ یہ دعا این قرآن کے مقدس آیات کے مطابق ہے. جسے آج کے جو ہے سیم ٹو سیم تھوڑی سی الفاظ کے فرق کے ساتھ معنی معقوم یہی ان تمام آیتوں میں بھی آ گیا اور قرآن میں یہ تو میرے صرف آپ کو تین چار آیات جو ہے یہاں پر تین آیتیں ذکر کیا ہیں لیکن جو ہے قرآن پاک میں بہت سے آیات ہیں بہت سے آیات ہیں ہاں جی اس موضوع پر کہ حیات بھی اللہ تعالیٰ کی دست حدرت میں موت بھی اللہ تعالیٰ کی دست حدت میں اور ہر چیز کے حیات اور موت اللہ تعالیٰ کے دست حدرت میں بہت سے آیات ہیں اسی موضوع پر لیکن جو جو میں صرف ان آیات پر اتفاق کیے ہاں میں نے صرف ان آیا تین آتوں میں نے اتفاق کیا کیونکہ اس کو زیادہ لمبا کریں گے تو فائدہ نہیں ہے اصل مقصد کو یہ پہنچانا ہے کہ موت و حیات سب اللہ کے دستکوزات میں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں اور دعائیں جوشن کبیر میں بھی جو کہ ہمارے فلاح مبنی میں بھی یہ دعا آیا ہوا ہے اور یہ دعا بہت مشہور دعا ہے یہ وہ دعا اللہ تعالی نے حضرت جیبی امین کے ذریعے سے اللہ کے پیارے نبی پر نازل کیا ہے یہ دعا قرآن کے حسن دعا کے ہے اور فتح جنگ خندہ کے موقع پر فرماتے ہیں آپ اور آپ نے رات کو یہ دعا پڑھی تھی اللہ جبریل نے یہ دعا نازل فرمایا اور صبح اللہ تعالی نے رات کو صبح کے قریب ایسی تند تیز ہوا جاری ہوا بارش کے ساتھ ساتھ ان کے سارے خیمے اکھڑ گئے اون سارے جو بندے ہوئے تھے وہ سب بھاگ گئے ہاں جو بیل بکریاں تھا وہ بھاگ گئے اور جو ہے ہاتھ تا ہیں انہوں نے جو چولہے پر جو دیکھ بھا رہا کے پاک وہ سب بھی گر گیا تو یہ حالت دیکھا رابطہ صفیان سراسیما ہو گیا ڈر گیا اور اس نے صبح اعلان کیا بھائی میں یہ معاشرہ جو مدنے کو میں نے دس ہزار کا لشکر لے کر معاشرہ کیا ہوا تھا میں اس کے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو پھر وہ شخص تسلیم کر کے ایک مہینہ پورا مدینہ کو معاشرہ کرنے بعد آج شخص خردہ ہو کے واپس چلا گیا اور یہ تو یہ وہ مقدہ دعا ہے تو جوشن کبیر ہاں جی دشمن برفہ تحکیلوی دا کو پڑھی جاتی ہیں تو اس دعا میں اللہ کے حیات کے بارے میں بھی ایک پیراگراف ہے ہاں جی حیات کے بارے میں اس میں ایک سو پیراگراف ہے ان میں سے سترونگ ہاں جی سیونٹی جو ہے پیراگراف میں یہ مقدس ہے. اللہ کی حیات کے بارے میں کچھ ہی جامع مقدس کلمات ہیں اب ان کی میں تشریح نہیں کروں گا اب صرف مختصر اس کو ترجمہ کرتے چلوں گا تو جامع یہ ہے حین قبل کلہ اے زی حیات موجودات سے پہلے بزاد صاب حیات ہستی حین یعنی اے وہ ہستی جو ساب حیاتِ قبل کلہین ہر زی حیات سے پہلے اے ہر زی حیات موجودات سے پہلے بذات صاحب حیات حستی کوئی کاند میں صحاب حیات زندگی والی موجود نہیں تھا آپ اس صحاب صاحب حیات تھا یہ بعد کل حین اور اے وہ صحاب حیات حستی جو ہر زی حیات کے موت کے بعد بھی زندہ و باقی ہے ہاں قیامت برپا ہوگا سب فنا ہوگا ایک وقت یہ آئے گا کل من الف اللہ پھر بھی باقی ہے پھر وہ زندہ ہے اس کو موت کا کوئی تصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے رہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے یا حی الضی لے سکم لی حیو یہ دعا کا تیسرا پیراگراف ہے اے وہ ساب حیات حادثے کہ اس جیسے کوئی ساب حیات نہیں اس کا نظم ہے کوئی بھی زندہ موجود اللہ جیسے نہیں ہے اس کی حیات اللہ کی حیات جیسی نہیں کیونکہ اس کی حیات ذاتی ہے اللہ کسی نے زندگی نہیں دیا لہذا نہ اللہ کے ہاں جی لیکن اللہ کی زندگی اللہ کی ذاتی ہیں باقی تمام موجودات جو ہے ممکن الوجود ہیں اور اللہ نے ہی سب کو زندگی بخشی ہے اور اللہ بھی ذات حیات ہے لہٰذا یہ لذیذ لے سکے ایسی صاحب حیات ہنسی ہاں کہ اس جیسے اور کئی صاحب حیات موجودات ہے ہی نہیں ہیں ہاں جی جتنے بھی ذہایات ان میں کوئی بھی اللہ جیسا نہیں ہے اس کی حیات جیسے حیات کیسے سے کر سب کو اسی نے عطا سب کا حیات عطا کیا واللہ اللہ کا عطا کردہ حیات ہے عارضی ہے اللہ جب چین سے چھن بھی سکتے موت میں آ جائے گا سب کو اللہ ہی وہ ذات ہے واحدات ہے جس کے موت کا تصور نہیں ہے لا شارق و اے ایسی صاحب حیات ہے کی جس کی حیات میں کوئی صاحب حیات شریک نہیں ہے ہاں جی یعنی لیکن باقی تمام یعنی یاہی الضیل یا اللہ یشارک و حجم یاہی ایسی صاحب حیات حسی کہ جس کی حیات میں کوئی صاحب حیات شریک نہیں ہے لیکن باقی تمام زی حیات موجودات کی حیات اللہ سے ہے لیکن اور جو ہے اس ذات پاک میں سب کو زندگی بھاشی ہے لیکن اللہ کو کسی زندگی نہیں بھاشی اللہ کے حیات اس کی ذاتی وزاد صاحب حیات ہے آگے پانچواں یاہی الضیل یا آیا تاج الہجن اے وہ صاحبہ حیات حستین جو اپنی حیات میں کسی اور زی حیات کا کسی اور زندہ موجود کا وہ ہرگز محتاج یا صاحب حیات حسین لاحتاج اللہ حجین جو کسی بھی ز حیات موجودات کا محتاج نہیں کسی بھی چیز میں محتاج نہیں ہے پوری کائنات جو ہے محتاج سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ بنیاز ملق ہے غنی ملق ہے یادو اے وہ صاحب حیات حستین جو کسی بھی چیز میں کبھی بھی کسی پر ہیں کسی بھی صاب حیات کا ہرگز محتاج نہیں ہے کسی بھی دعویے سے کسی بھی حیات کا اللہ محتاج نہیں ہے. کسی بھی چیز میں محتاج نہیں ہے جس طرح سور میں اللہ سمجھ اللہ بے نیاز بادشاہ وہ کسی کا محتاج نہیں اس جملے میں بھی یہی فرما رہے ہیں اے وہ صاحب حیات حسین لاہ تاج اللہ حجین جو کسی بھی صاب حیات کا کسی بھی زندہ موجود کا وہ کسی حال میں بھی محتاج نہیں ہے یہ پانچ پیراگراف اور ہے وہ آج کے دس میں وہ سب نہیں آ رہا ہے اس لیے میں آج کے دس یہاں پر اتفاق کراؤں آگے ان شاء اللہ کے دس میں ہم لوگوں کو بتا دوں گا